السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکزی على محمد ابراہیم والا عل ابراہیم انمید الجید اللہ مبارک على محمد علی محمد کما على تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حميد الجید سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب اکام السلام ان نلا ندی وجل المسلحین ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحت لا شریح کے واضح سے جس اللہ تعالی نے ہر دور کے لیے ایک ہی منہج رکھا ہے وہ منہج اتباع ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک کے لیے کہا کہ فعما یا تین کو منی ہودن فمن طب یا ہدا یا فلاں خوف نال ولا دن <يَادَنُون> میری طرف سے ہدایت نامے آتے رہیں گے اور جو بندہ بھی ان ہدایت ناموں کے اتباع کرے گا اس کے ہر قسم کے خوف کو ہم دور کر دیں گے اور ہر قسم کا غم اس کا دور کر دیں گے گو اللہ نے ایک منہج اتباع ہر امت کو دیا ہے ہر امت میں گروہ بنتے گئے اور ہر گروہ یہی کہتا رہا کہ ہم حق پر ہیں ہم صحیح پیروکار ہیں کے دو قومیں بن اسرائیل کی ایک یہود اور ایک نصارہ ان کے بھی بڑے فرقے بنے اور یہ بھی ایک دوسرے کو کہتے رہے وہ کالت یہود اور لست ان یہودی کہتے تھے عیسائی کسی چیز پہ نہیں وکالتارا لئی ست ال یہود عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کسی چیز پہ نہیں اب ان میں سے ہر ایک لوگوں سے یہی کہتا کہ لوگوں لئی ید فل جنت علا من کا ندن جنت میں کوئی نہیں جائے گا صرف وہ جائے گا یہودی ہوگا عیسائی کہتے تھے جنت میں کوئی نہیں جائے گا مگر وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا اب جنت تو بڑی قیمتی چیز ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اللہ ان سلا تلّہ غالیہ اللہ ان سلا طلح الجندہ لوگوں خبردار اللہ کا سودا بڑا ہی مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے کتنی قیمتی ہے لموزی و سوت خیر منت دنیا و مافیا جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا لاٹھی رکھنے کی جگہ دنیا و ما مافیا سے بہتر دنیا و ما مافیا سے دنیا میں کیا چیز ہے ہم جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اس کا جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں درم درو دینار ہیں ڈالر ہیں ہیرے جواہرات ہیں اور سونا چاندی ہے اور جے ہیں فرمایا کہ ان سب کے مقابلے میں جنت کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑا ہی قیمتی ہے کیا وہ قیمتی چیز جو دنیا و مافیا سے بہتر ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا بہتر ہے کیا وہ چیز اللہ تعالی نے یہودیوں کی تمنا پہ چھوڑ دی عیسائیوں کی تمنا پہ چھوڑ دی فرمایا کہ جو یہودی ہوگا جو جنت میں جائے گا جو عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو امت محمد میں بھی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آج یہی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نہیں جی یہ جائے گا جنت میں ہم جائیں گے جنت میں فلا جائے گا جنت میں ہر ایک کا دعویٰ ہے اللہ نے یہودیوں کو کیا کہا کہا کہ تل کا ہمانی یہ تو ان کی آرزویں ہیں یہ تو ان کی تمنا ہیں یہ تو ان کی خواہشات ہیں کوئی خواہشات سے جنت ملتی ہے یہ تو ان کی خواہش اے یہودیوں اے عیسائیوں اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو ہاتھو برہان رکم کوئی جنت میں جانے کی برحان تو پیش کرو تمہارے پاس ہے جنت کی برحان لس تمہارا شہید اے یہودیوں اور اے عیسائیوں تم کسی چیز پہ نہیں ہو حتہ تو کی متورات تم نے تو رات کی اتباع کی ہوتی ہم نے جو دنیا میں پہلے سے ہی ہر ایک کو منہج دیا ہے وہ منہج اتباع دیا ہے تو رات دی ہے ہم نے اس تو رات کی اتباع کی یہ نہیں کی اس کی اتباع کیے بغیر لفظ تم الا شعیل تم کسی چیز میں نہیں ہو یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کیوں کہا ہے قرآن میں ہمیں سمجھانے کے لیے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی چیز پہ نہیں ہو جب تک تم قرآن کو اتباع نہیں کرو گے اس کو اس پہ عمل نہیں کرو گے تم کسی چیز پہ نہیں ہو فرمایا کہ یہودی خواہشات کر کے چلے گئے اور ہم نے ان کو کہہ دیا جنت ہماری بڑی قیمتی ہے اس کے لیے برہان چاہیے دلیل چاہیے ہاتھو برہان حکم تمہارے پاس برہان کیا یہ اصول اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا لئی سا امانی ولا امانی کتاب اے امت محمد یاد رکھنا تمہاری تمناؤ سے جنت نہیں ملے گی تمہاری خواہشات سے جنت نہیں ملے گی جو بندہ خواہشات کا پجاری ہے جو اس کا دل کہتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے کیا فرق ہے پھر ایک قبر کا پجاری ہے ایک بت کا پجاری ہے ایک دل کا پجاری ہے تینوں میں کیا فرق ہے افر آئی تمنی تاخذ اللہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے دل کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات جو ہے ان کی پیروی کر لی اس کو محبوب بنا لیا تو پھر کیا فرق ہے ایک بھ کے پجاری میں اور ایک قبر کے پجاری میں اور ایک دل کے پجاری میں نہیں سبھی آبادی کو یہ اتنی قیمتی چیز تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی خواہشات اس سے نہیں ملے گی یہ اصول یاد رکھ لیں سے باندھ لے میں میرا دل جو کہے میں اس میں کر, عمل کرتا رہوں مجھے جنت مل جائے گی دل تو ہر ایک کے مختلف ہے ہر ایک کی چاہتیں مختلف ہیں جنت اللہ نے خواہشات سے نہیں دینی اور دوسری بات کا لگ رہا ہے نا یہی یہ ہے کہ یہ عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ بس سنتوں بھرا معاملات کرتے جاؤ عمل میں زور عمل سے جنت نہیں مل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نہیں یوز خیلا احدہ کم امل ہو میں سے کسی شخص کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا اب رحمت اللہ کی رحمت شامل آل ہوگی تب جنت میں جائے گا کر لے کو جتنی مت یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے بس جی عمل کرو عمل کرو یہ کر لو یہ کر لو اب یہ مہینہ آ گیا, یہ کر لو اب یہ مہینہ آ رہا ہے, یہ کر لو یوں کرو گے یہ مل جائے گا یوں کرو گے یہ مل جائے گا امل ہی امل عمل سے جنت نہیں عمل سے جنت ملتی تو بنی اسرائیل کا جس نے پانچ سو سال کی عبادت کی پانچ سو سال ہماری تو عمر ہی سو سال سے زیادہ نہیں ہے ہمارے امت ماں بہ نصدی نہ سنا میری امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر کے بیچ میں ہے کل امینجال بہت کم ہوں گے جو اس آدت کو کراس کریں گے فرمایا کہ تمہارا پانچ سو سال جس نے عبادت کی پانچ سو سال اللہ فرشتوں سے کہے گا فرشتو ادخنو جنت رحمت اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو وہ شخص کہے گا عبادت یارب اے اللہ میری عبادت اللہ پھر کہے گا فرشتو اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو پھر کہے گا وہ عبادت یارب اللہ میری عبادت یعنی وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یوں جملہ ہونا چاہیے کہ کلو جنت آبے عمل ہی کہ اس کو جنت میں داخل کر دو اس کے پانچ سالہ عمل کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ پانچ سال کے جو عمل ہے وہ ایک ترازو میں رکھتے ہیں جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک نعمت ترازو میں رکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ آنکھ نکال کر ایک تراضو میں رکھا جائے اور پانچ سو سال کی عبادت ایک تراجو میں رکھی جائے اور پانچ سو سال کی عبادت اس ایک نعمت کے بدلے میں ہلکی پڑ جائے امنوں سے جنت میں نہیں جانا اللہ کی رحمت سے جائے گا کوئی بھی نہیں جائے گا ہتھی کے پیارے پیغمبر سے بھی صحابہ نے پوچھ لیا ولا انت یا رسول اللہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اپنے عملوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ کہ آپ کے عمل امت کے لیے آئیڈیل ہیں نمونہ ہے اسوائے حسنہ ہے آپ بھی نہیں جائیں گے آپ نے فرمایا ولا انا میں بھی نہیں جاؤں گی اس کے بعد کون رہ گیا ہاں اللہ تغمت علی الب بے و فضل اللہ کی رحمت شامل آل ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا میں بھی نہیں جاؤں گا جنت کا حصول اللہ کی رحمت سے ہے. اور اللہ کی رحمت کا موجب کیا ہے کس سے اللہ کی رحمت ملے گی میں نے شروع میں ذکر کیا ہر امت کے لیے اللہ نے مرحجی اتباع دیا ہے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے کہ جو پیغمبر کی اتباع کرے گا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے کیلئے اللہ کی رحمت اگر کوئی اتباہ نہیں کرتا اپنی منمانی سے اپنی سوچ سے نئی نئی باتیں نکال کر ان پہ عمل کرتا رہتا ہے جس کو دین نے بدت کہا ہے اس بدت کو کرنے والا جو ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت کو شا... حاصل نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لان اللہ من احدث حدثا او, آو محدثا اللہ کی لانتے ہیں اس بندے پر جو بندہ دین میں نئی چیزیں داخل کرتا ہے دین میں جو دین میں نئی چیزیں داخل کرتا ہے اللہ اس پر لانتے برساتا ہے لانت کس کو کہتے ہیں کیا معنی ہے لانت کا فخرج وج منہ ان عجیب نکل جائے یہاں سے تو مردود ہے میری رحمت سے دور کر دیا گیا ہے اتر تو من رحمت اللہ لانت کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو لانت اور رحمت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کبھی نہیں ہو سکتا کہ لانت بھی جنت میں جائے اور رحمت بھی جنت میں جائے جنت کا داخلہ عملوں پر نہیں ہے بدت پر عمل کر کر کے عملوں کے ڈر لگا کر وہ سمجھے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے گی نہیں اس پر تو اللہ کی لانتے بستی ہیں اور لانت کہتے ہیں رحمت اللہ جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہو ایک بندہ بدت والا عمل تو نہیں کرتا لیکن بدت ہی کی توقیر کرتا ہے اس کو پناہ دیتا ہے او محت سن بے کو پناہ دیتا ہے کرتا ہے من رکھ کر دن فق اسلام جس نے کسی بدتی کی توقیر کی وہ اس عمل سے کیا کر بیٹھا وہ اس عمل سے اسلام کی پوری عمارت کو ڈال دیا اس نے ٹھیک ہے وہ اگر بدت نہیں کرتا تو بدتی کی توقیر تو کرتا ہے لئی سب امانی کو تمہاری خواہشات سے جنت نہیں ملے گی جنت اللہ کے رحمت سے ملے گی املوں سے مت سوچنا کہ املوں سے جنت ملتی ہے اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے اگر کسی کا عمل تھوڑا ہے وہ اتباع کے مطابق ہے من یہ جی اتباع میں چل رہا ہے وہ جنت میں جائے گا ایک دیہاتی پیارے پیغمبر کے پاس آیا کچھ نہیں جانتا دنیا کے بارے میں دنیا کے پروٹوکول کو نہیں سمجھتا اونٹری پر سوار ہو کر آیا اونٹری سمیت مسجد میں داخل ہو گیا پیشاب کی حاجت ہوئی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا کچھ نہیں جانتا سیدھا آ کر پیارے پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا فرمایا کہ دلہ ان تو دخل تلچنہ ایک عمل بتا دو جس کو روئے کا لا کر میں جنت میں چلا جاؤں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں جنت میں جانا چاہتا ہوں دیہاتی ہے دنیا کے پروٹوکول کو نہیں سمجھتا مسجد کے آداب کو نہیں جانتا لیکن یہ پتا ہے کہ جنت کا راستہ بتانے والا ایک ہی شخص ہے وہ ہے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کیا کہا انتشد اللہ وہ ان محمد الرسول اللہ تو اس بات کی گواہی دے دے کوئی الا نہیں ہے نہ آسمانوں میں ہے نہ فضا میں ہے نہ سرا میں ہے صرف ایک اللہ ہے اس بات کی گواہی دے دے یہ گواہی دینے کے بعد تو اس بات کی بھی گواہی دے دے کہ اس کائنات میں کوئی اللہ کا سچا نمائندہ نہیں ہے صرف ایک ہی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دو گواہیاں دینے کے بعد وہی کام تو نماز بھی پڑھا کر وہی کا زکات بھی دیا کر وہ سو رمضان اور رمضان کے روزے بھی رکھا کر اور بیت اللہ کا حج بھی کر اگر طاقت ہے یہ عمل اس کو پیارے پیغمبر نے بتایا سمجھایا سمجھ گیا جاتے ہوئے کیا اس نے جملہ کہا ہے کاش کہ اگر کسی کو قرآن و حدیث سمجھ میں نہیں آتا اس دیہاتی کی بات کو پلے سے باندھ لے اگر قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا حدیث رسول نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس دیہاتی کی اس بات کو یاد کر لے یہ دیہاتی کیا کہتا ہے ولدی باسکل حق اے پیارے پیغمبر میں اس آسمان والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس آسمان والے نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے حق دے کر بھیجا ہے انت الحق حق الحق کال حق ومحمد حق اللہ تو بھی حق ہے تیری باتیں بھی حق ہیں سارے نبی حق ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے پیارے بیگمبر جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور جس نے یہ کہا ہے امن محمد فہول حق میں ربی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی گئی چیز وہی حق ہے یسمبیون کا حقن ہوا پیارے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ ہر روز ہمیں بیان کرتے ہیں یہ حق بھی ہے کہ نہیں کلب بھی انہ حق کن ان سے کہہ دو مجھے اپنے رب کی قسم ہے میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں آپ کا ایک صحابی عبداللہ آپ کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا تھا صحابہ نے کہا کہ تو ہر بات کو نوٹ کرتا ہے رسول اللہ بشر یتھا کلو فلغالہ بھی بردا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں انسان ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں غصے میں نہ جانے انسان کیا کچھ باتیں کہہ دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی ہر بات کو نوٹ کر لیتا ہے عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا آپ نے ایک دن پوچھ لیا عبداللہ اللہ لکھتا کیوں نہیں ہے کہا صحابہ نے مشورہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی بشر ہے کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں غصے میں نہ جانے انسان کیا کچھ کہہ دیتا ہے لہذا ہر بات نہ لکھا کر میں لکھنا چھوڑ دیا آپ نے اس صحابی کو کیا کہا فرمایا کہ تو لکھا کر پھر یہ انگلی اپنی زبان کی طرف اڑاتے ہوئے کیا کہا ولدی نفس محمد ان بدی قسم کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لا الحق اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا باسا قبل حق اے پیارے پیغمبر اس آسمان والے کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے لاجیت والا شیا ولا سمن منه سیاح جو آپ نے دین دیا ہے ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں کروں گا اور ایک رتی برابر بھی کمی نہیں کروں گا کچھ نہیں کروں گا جو آپ نے بتا دیا بے ہی وہی کروں گا یہی اتماع ہے اگر کوئی شخص جو دین پیارے پیغمبر بتا کے گئے ہیں اگر اس میں چل برابر کمی کرتا ہے کمی کرنے والا بھی بدتی ہے اور زیادتی کرتا ہے تب بھی وہ بدتی ہے اس دین میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی اس دیہاتی کی بات کو پلے سے باندھ لو اب یہ کہہ کر وہ چل دیا اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہے اور پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ سے کیا کہا افلاح انسادا صدقہ اگر اس نے سچ بات کہی ہے تو یہ کامیاب ہے اس کے بیڑے پار ہو گئے یہ کامیاب ہو گیا ہے تھوڑا سا نظروں سے اوجل ہوا سامنے صحابہ بیٹھے ان سے کہا من من الجنہ فل سل رہا اگر تم میں سے کوئی شخص روئے چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے جاؤ اس دیہاتی کو دیکھ لو یہ جنتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت میں املوں سے جاؤ گے یا کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے ابھی اس دہاتی نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے نہ حج کیا ہے نہ زکات دی ہے ابھی کوئی عمل نہیں کیا صرف ایک معاملہ کر کے گیا ہے ازم اور جزم کر کے گیا ہے اے پیارے پیگمبر جو دین آپ نے بتا دیا ہے اس پر کار بند رہوں گا اور اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا اور اس میں کمی بھی نہیں کروں گا عمل نہیں کیا جنت مل گئی جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اتبا سے جنت ملتی ہے اتبا سے رحمت ملتی ہے اور رحمت سے جنت ملے گی اور से سے جنت نہیں ملے گی اس نے تو था شروع एक تھا لیکن ایک آنے والا आता نجت سے آتا ہے نجد کا علاقہ ریاض شہر ہے یا اس کا आया उस نو وہاں سے آیا اس وقت سواری کیا تھی یہ ریل گاڑیاں نہیں تھی یہ کوچز نہیں تھی یہ ہوائی جہاز نہیں تھے اس وقت سواری یا تو اونٹ تھا یا گدا تھا یا گھوڑے تھے اونٹ پر سوار ہو کر آیا گیارہ سو کلو دور نجد کا علاقہ مدینہ میں آیا گیارہ سو کلو میٹر طے کر کے کس پر اونٹ پر سوار ہو کر نہ جانے کتنے مہینے لگے ہوں گے آسان نہیں ہے آنا پہاڑیاں ہیں ریت درد ٹیلے ہیں پھر وادیاں ہیں خاردار راستہ ہے ان سب کو عبور کر کے آیا آتا گیا ملنے والی بہت ساری سرکاریں راستے میں روکنے والی بڑی سرکاریں تھی کہا آؤ ہمارے آستانے پہ بھی آ جاؤ فلاں نے کہا ہمارے آستانے پہ بھی آ جاؤ وہ ایک ہی جملہ اس کی زبان پر اڑی تو محمد آ میں تو محمد السلم کا چاہنے والا ہوں مجھے تو اسی سے ملنا ہے میری الجھنے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی حل کر سکتے ہیں چلتا آیا چلتا آیا حتی کے مدینہ میں پہنچ گیا آ کر بہت پوچھتا ہے من من کو محمد تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کون ہے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں ہمارے پیر جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں پیر کون ہے ان میں رسول اللہ کون ہے گل مل کے رہتے تھے کوئی لوگوں سے تمیز نہیں تھا لیکن آج کے پیر اگر پلنگ پر بیٹھتے ہیں تو مریدوں کو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے اگر مرید پیر غلطی سے زمین پر بیٹھ جائے تو مریدوں کو گڑا کھود کے بیٹھنا پڑتا ہے آنے والے شخص نے پوچھا من من کو محمد فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوبصورت چہرے والے ان کو محمد کنبے کہ قبیلے کو چھوڑ کے آیا ہو مالو متا کو چھوڑ کے آیا ہو خاندان کو چھوڑ کے آیا ہو کہا کس لیے آئے ہو کہا بس مجھے بتاؤ کہ جنت میں جانے والا عمل کون سا ہے اتنی دور سے آیا شخص ایک جنتی عمل پوچھنے کے لیے وہ جانتا تھا جنت کا راستہ ابو وکیر نہیں بتائے گا, گا اور کوئی شخص نہیں بتائے گا اگر کوئی جنت کا راستہ بتائے گا وہ محمد صلی اور رسولسلم بتائے گا آپ نے اس کو بھی یہی پانچ رکان سمجھائے کلمہ پڑھایا کہا کہ یہ پڑھو اشد اللہ, اللہ لا له ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھو اور اس بات کی گواہی دے دو کہ کوئی الہ نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے اور کوئی رہنما رحبر رہبر رہنما نہیں ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر تو پانچ وقت کی نماز پڑھ نماز کا طریقہ سکھایا اس کو زکات کا پورے مناسب سمجھائے حج کے مناسب سمجھائے پورا طریقہ دین کا بتا دیا اب یہ شخص دین کو حاصل کر کے والد ہے اور है پڑھ کر دین کی باتیں سیکھ کر اب اپنے علاقے کی طرف جانے لگا اور جاتے ہوئے اس شخص نے بھی اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا اے پیارے پیگمبر جب تک اس جسم میں جان رہے گی اس دین پر جو آپ نے بتایا ہے کار بند رہوں گا کوئی کمی نہیں کروں گا نہ زیادتی کروں گا یہ کہہ کر اونٹنی پر سوار ہوا اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف جا رہا تھا ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تھا اونٹنی کا پاؤں کسی بل میں گھس گیا توازن بگڑ گیا اب یہ اونٹنی سے گرتا ہے اور گردم کے بل گرا اور گرتے ہی جان نکل گئی آپ نے فرمایا بر رجول اس آدمی کو اٹھا کے لاؤ لایا گیا دور کر دیا فرمایا کہ میں نے قریب اس لیے کیا تھا دیکھو کہ اس میں جان ہے یا نہیں ہے دور اس لیے کیا جنا میں جنتی فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے سوال کر دیا سوال کا جواب لے کر چلتا بنا اور اس کی نوازی بھی نہیں کر سکے ہم اب مجھے پتا چلا زنن تو اند ہو یہ تو بہت بھوکا تھا نہ جانے اتنا لمبا سفر طے کیا اس کو کہیں سے کھانا ملا یا نہیں ملا لیکن مدینہ پہنچ کر اس نے کھانے کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ پیارے پیغمبر سے یہ کہا کہ جنت کا راستہ بتائیں جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ جنتی فرشتے اس کے منہ میں جنت کے بے ڈال رہے تھے اس نے کوئی عمل کیا شامل حال ہوگی تبھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور اللہ کی رحمت کس سے ملے گی اللہ کی رحمت کا موجب کیا ہے اتباع سنت ہے اتباع رسول ہے پیروی کرنا ہے اگر کوئی شخص پیروی سے ہٹ کر اپنی اور جنت میں جائے گی لالت جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ لالت کا معنی ہے اتر تم رحمت اللہ جس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا نہیں سب ہماری مت سوچنا کہ میری خواہشات سے مجھے جنت مل جائے گی کبھی بھی نہیں خواہش دین نہیں ہے کیونکہ جنت بڑی قیمتی چیز ہے ہم جہاں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں وہ اس کا مول ہے چینی لینے جائیں ایک کلو ہے اتب رسول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ ٹکرے مارتا رہے کام کرتا رہے عمل پہ عمل کرتا رہے اور راتیں لگاتا رہے اور جو ہے عبادتیں ریاستیں کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان صحابہ نے ایک نے ابھی عمل نہیں کیا اس کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ایک کچھ بھی نہیں کر سکا اس دنیا سے چلا گیا پھر بھی جنتی ہے اتبا سنت یہی جو ہے وہ موج رحمت ہے اور رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے آج ہم فیصلہ کر لیں کون جو ہے وہ اتباع رسول کر رہا ہے اور کون اپنے خواہشات کا پجاری من نہ منتاز صحیح بخاری کی رویت جس بندے نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا نکال لیا پیارے پیغمبر کی تاس سے یہ قیامت کے دن آئے گا خالی ہاتھ ہوگا عمل اس نے دنیا میں بہت کیے ہیں لیکن کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ اتاس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اب اللہ کے نبی کی اتاس سے ہاتھ کھینچ کے جس کی مرضی اطاعت کرتا پھر بزرگوں کی کرے عائمہ کی کرے صحابہ کی کرے پیروں کی کرے فقیروں کی کرے اولیاء کی کرے جس کی مرضی کرسول اللہ اس وقت لوگ تمہارے لیے تم شرق میں ہو یا گرم میں ہو تم شمال میں ہو یا جنوب میں ہو تم گورے ہو یا کالے ہو تم عربی ہو یا عجمی ہو تم جو بھی برادری کے جو بھی برادری ہو تمہاری تم جو بھی بولی بولنے والے ہو تم سب کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ وسلم اس نمونے کو کے مطابق عمل کرو گے جنت ملے گی نہیں تو یہ پھر یہ خود ہی پیغمبر ایسے لوگوں کو دور کر دے گا جو اس نمونے کا حلیہ بگاڑ کے آئے ہوں گے آپ کوسٹر پر ہوں گے کچھ لوگ آپ کی امت کے لوگ آ رہے ہوں گے اور فرشتے درمیان میں دیوار حائل کر دیں گے آپ کہیں گے امتی امتی آنے تو میری امت کے لوگ ہیں فرشتے کیا کہیں گے اندر سوبادہ کا اے پیارے پیغمبر آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا سلو کیا ہے اس کا تو ہلیا ہی بڑھا دیا آپ پہلے ہی امتی امتی کہہ رہے تھے اور اب کیا کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر خیئر جس نے میرے دین کو ہی بدل دیا تھا اس کو دور کر دو دور کر دو کون کہہ رہا ہے وہ پیغمبر جو ایک ایک رات کھڑے ہو کر ایک ایک امتی کے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو دین میں بھیج دے یا عمر بن حشام کو ابو جال کو دین میں بھیج دے ایک ایک امتی کے لیے دعا کرنے والا جو امت کو لوگوں کو کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے والا ہے آج وہ پیغمبر اتنا حریص پیغمبر جب فرشتوں کا یہ ریمارک سنے گا کہ انہوں نے تو دین کا ہولیا بگاڑ دیا تھا فرمایا کہ سوکن کل سو کل قیادی جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا ان کو دور کر دو دور کر دو یاد رکھو میرے ساتھیوں ہماری خواہشات سے جنت نہیں ملے گی جنت اتباع رسول سے ملے گی پیارے پیغمبر کے دور میں آپ نے جو کیا آج کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ اسپیکر کون سے اللہ کے نبی کے دور میں تھا یہ بھی بدت ہے یہ لاٹھی طرح جو ہے وہ لاٹھیاں اور یہ این چشمے یہ پنکھے یہ ہوائی جہاز یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ساری زندگی ہوا کے پنکھے سے جو ہے ہاتھ والے پنکھے سے جو ہے وہ ہوا لیتے رہے کے دور میں ڈھول تھے یا نہیں تھے آپ نے بجایا ڈول نہیں بجایا ہم بھی نہیں بجاتے آپ کے دور میں گانے والیاں موجود تھیں وہ گانے والیوں سے گوائے آپ نے گیت سنے نہیں سنے ہم بھی نہیں سن رہے یہ نہیں کہ یہ چیزیں بعد میں جو آ ہیں یہ نئی چیزیں ہیں لہذا یہ ہے یہ بدت ہے ان کو استعمال کرنے والے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سپیکر جو سپیکر میں خطبہ دے گا اس کا حضر جو ہے وہ سو گنا بڑھ جائے گا جو بغیر سپیکر کے خطبہ دے گا اس کو حضر ہی نہیں ملے گا ایسے تو نہیں ہے یہ تو ایک اللہ کی نعمت ہے اما بھی نعمت ہے ربے کا اللہ اگر نعمت دیتا ہے اس کی تحدیث ہونی چاہیے کہ نعمت اگر اللہ کے پیارے کے کے پیغمبر دور میں ہوتی آپ نہ استعمال کرتے تو پھر ہم بھی نہ کرتے یہ یہ کہنا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں یہ بھی تو بدا آتے ہیں نہیں بدت اس کو کہتے ہیں جس کو دین میں شواب کی نیت سے داخل کیا جائے وہ ہے بدت باقی کوئی بدت نہیں یہ ہے امانیہ کو یہ خواہش ہے انسان کی بِدتا جو ہے یہ خواہش ہے سنت میں کبھی تبدیلی نہیں آتی میں تبدیلی آتی ہے اس میں وسط ہے کل تک جو ہے وہ بارہ وفات تھا پھر میلاد النبی ہوا پھر جشن عید میلاد النبی ہوا پھر جو ہے وہ کیا کیا خرافات جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو جو ہے وہ بنایا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے ایک مہینے کا نام ربی اللہ کر ربی پیغمبر کی سنت نہیں بدلتی بتائیں مجھے کہ آج بھی طلاف حضرت سے شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا حضر اسود میں ختم ہوتا ہے پیارے پیغمبر کے دور میں بھی یہی تھا پیارے پیغمبر کے دور میں بھی سفار مروہ کے درمیان سائی ہوتی تھی آج بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہے سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی بالکل ہی ویسے ہی رہتی ہے میں ہے وہ, وہ کچی لسی کی طرح جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے جتنا مرضی بڑھا لو آپ اور بھی بڑھے گی حتیٰ کہ یہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا یہاں لوگ جو ہے ابسی جو ہے وہ دن جو ہے اس کو مناتے ہیں آج یہ بھی کیک کاٹتے ہوئے وہی یہ انگریزوں کی طرح تالیاں مار کر پیارے پیغمبر کا نام لے کر ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ یعنی اس طرح کے جملے کہہ کر جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئے یہ انتہا ہے بدعات کی انتہا ہے اور جو شخص اپنی خواہشات پر چلتا رہے گا جنت اس کا نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیمانو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے واہ خدا